جو ہلکے اثر پہ چلتا ہوا تیر دیکھے اور پھر بھی لا کے کہے میرے مالک یہ قربانی بھی قبول کر دے جوان علی اکبر کا لاش کنڈوں پہ اٹھائے اور پھر خیموں کے قریب رق کے کہے مولا یہ قربانی بھی قبول کر رہے جسے صرف حق قبول ہو یہی جس کا اصل اصول ہو جو نہ جھک سکے جو نہ پک سکے اسے کر بلائیں